ومن يفعل الله ورسوله فقد فاد فوضا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب أمور مهدساتها وكل مهدسة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم للشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللہ رب العالمین جو ہم سبھوں کا معبود حقیقی ہے اس نے اپنے ناموں کی فہرست اور اپنی صفات کی فہرست پرانے کریم کے اندر پیش کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں ارشاد فرماتا ہے ولی اللہ اسنا اللہ کا کوئی ایک نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں بعض ناموں کو اللہ نے قرآن میں اور حدیث نے بیان فرمایا ہے اور بہت سارے ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں دی اور اپنے ناموں سے متعلق اللہ رب العالمین ہمیں حکم جاری فرماتا ہے کہ ولی اللہ الاسما اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب اچھے ہیں اور سب کہ اندر کمال پایا جاتا ہے اور کمال مطلق اللہ تعالی کے لیے کہ اللہ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے یہ نامیں دنیا میں کیوں بھیجی گئی یہ نام کیوں بھیجا گیا اللہ کہتا ہے پد روح ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا آدر سکھا رہا کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے رب سے مانگنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ وہ ڈھنگ اور طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے جو نام ہے ان ناموں کے وسیلے سے اس کے ذریعے سے اس کے واسطے سے اس سے دعا کرو اس کو پکارو فضر النظی نبی الحد <أسمائه> البی اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاظ کرتے ہیں یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے جو اللہ کی تجزیب کرتے ہیں جو اللہ کو جھپلاتے ہیں یا اللہ العالمین کا نام کسی مخلوق کو دیتے جیسا کہ مشرقین مکہ نے کسی کو لاد کہا کسی کو عزا کہا یہ لاد الہ سے مشتق ہے اللہ سے اللہ کا نام ہے اللہ سے مشتق کر کے انہوں نے اپنے معبود کا نام لاد رکھا اور اللہ کا ایک نام عزیز ہے اس نام سے انہوں نے عزا رکھا اپنے معبود کا نام یہ مشرقین اللہ رب العالمین کے ناموں کو اپنے معبودان کے ساتھ جو دیتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے صفات سے مخلوقات کو یا اپنے معبودات کو متصف کرتے ہیں اللہ تعالی کہتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا مرود جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا باقی ہم مسلمانوں کا کیا کام ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور ربرا کے ناموں کی جانکاری حاصل کریں جیسا کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اس کا مفہوم علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ان ناموں کا علم ہمیں ہونا چاہیے انہیں یاد رکھنا چاہیے ان کے معانی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے جیسا کہ آیت کرسی کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ جو شخص فرد نماز کے بعد آیت کرسی پڑھتا ہے جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز اس کو روک نہیں سکتی سوائے موت آیت السی میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات بیان کی گئی جو اللہ کا نام اور اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر اس کا عمل ان ناموں کے حساب سے ہوگا اور اس کے اندر خالص توحید ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے اسما الحسن کا ضرور ہو گیا اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان ناموں کے واسطے اور وسیلے سے ہم دعا کریں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے واسطے سے اللہ کے نام کے واسطے سے اللہ کے صفات کے واسطے سے دعائیں کیا کرتے اور یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ لا شیعن فی الارض ولا فی السماء بحب سمی تین مرتبہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تین مرتبہ صبح میں اور تین مرتبہ شام اور اس کے علاوہ آپ جتنی چاہیں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اللہ کے نام سے کوئی بھی چیز زمین اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس میں اللہ آیا اور سنی جو اللہ کا نام ہے وہ آیا اور عالم جو اللہ کا نام ہے وہ آیا تو اللہ کے ناموں کے ذریعہ یہ دعا مانگی گئی اللہ سے مدد طلب کی گئی کہ اللہ میں تیرے نام کے واسطے اور وسیلے سے میں تج سے دعا مان رہا ہوں اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے میرا کہ جب تیرے نام کے واسطے سے دعا کی جائے گی تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی بسم اللہ اللہ دِلہ یہ ضرور میں آس نہیں اس کے نام اس کا نام جہاں آ جائے اس چیز کے اندر اتنی برکت آتی ہے کہ زر اور نقصان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی ہم اچھا کام کریں تو اللہ کا نام لے کھانا شروع کریں تو اللہ کے نام سے ورنہ شیطان ہمارا ساتھ ہوگا اور کھانے کے اندر جو برکتیں ہیں وہ برکت ختم ہو جائے گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے بسم اللہ ورنہ ہمارا داخلہ برکت سے محروم ہو جائے گا جب بیوی بی کے پاس جائے تو وہاں بھی اللہ کا نام ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نام لینے سے اللہ تعالیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے یہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تو کھانا ہو یا پہننا ہو یا کہیں آنا ہو یا جانا ہو یا کوئی بھی نیک کام کرنا ہو پڑھنا ہو لکھنا ہو سب اللہ کے نام سے بسم ربک اللہ سب سے پہلی وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اپنے رب کے نام سے پڑھیے آج ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے جبکہ اس میں برکت ہی برکت ہے اللہ کے نام میں برتب اور اکسم و ربک تبارک اکسم کہتے سبحان کا اللہ کو وتبارک دکھا وہ تبار ولا الہ جدو کا ولا ارا سلام پڑھتے کہ وہ تبار اکسم کا اللہ تیرا نام بابرکت ہے یعنی اللہ کا جتنا بھی نام لیا جائے اور جتنا اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ یاد کیا جائے اتنی ہی خیر و برکت آپ کی زندگی میں آئے اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں اس کے نام سے بڑا کوئی نہیں اس کی صفات سے بڑی چیز کوئی نہیں بھی دنیا کے اندر جو اللہ بلا نبی نے اس کائنات کے اندر نازل فرمایا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کی دعا اور شام کی دعا میں آپ نے ایک دعا سکھائی یا ہیو یا قیوم و میرا خطے کا استویز یا ہیو یا قیوم ہئی حی اللہ کا نام اور قیوم بھی اللہ کا نام حی کے معنی کامل حیات والا ایسی حیات یعنی اس سے پہلے فنا نہیں ایسا نہیں کہ اللہ پہلے نہیں تھا پھر آیا اور حی کا مرا مانا ہے کہ اس کے بعد فنا اور زوال نہیں یعنی اللہ آنے کے بعد پھر ختم ہو جائے گا نا از ایسا نہیں و اولرو ظاہر وہ بے پل علی اللہ سے پہلے کچھ نہیں اللہ کے بعد میں کچھ نہیں اللہ کے اوپر کچھ نہیں اللہ کے نیچے کچھ نہیں اللہ رب العالمین کو کوئی بھی چیز اپنے احاطے میں نہیں لی ہوئی ہے نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں وہ علو میں ہے وہ ارتفاع میں ہے وہ بلندی میں ہے اس کو نہ کسی زمانے نے گھیرا ہے نہ کسی جگہ نے گھیرا ہے یہ ہم لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اگر کوئی شخص کرتا ہے یا حیو یا قیوم اے اللہ جو حیات والا ہے کامل حیات والا ہے جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں سب اللہ کے پاس موجود ہے اور مخلوقات کے پاس جو حیات ہے جو زندگی ہے اس میں نقصی نقص ہے خلگ نہیں خلنگ اور عیب ہی عیب ہے ہم لوگ پہلے نہیں تھے پھر, پھر آئے اور آنے کے بعد پھر چلے جائیں ہم لوگوں کی حیات اس کے علاوہ جنوں کی حیات ہے فرشتوں کی حیات ہے اور بھی دوسری مخلوقات لیکن جو حیات کے کامل اللہ کے لیے ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ نہ اہمتا ہے نہ سوتا ہے اللہ کی حیات ایسی ہے کہ نہ وہ ہے نہ وہ سوتا ہے ہر چیز سے وہ مطلع ہے واقف اور آگاہ ہے ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی نظر سے اس کی سماعت سے اس کی بسار سے اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے وہ اللہ ہے وہ حیات والا ہے وہ زندگی والا ہے آپ کی کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں القیوم اللہ جو خود سے قائم کسی نے اس کو قائم نہیں کیا ہے اللہ کو کوئی وجود میں لانے والا نہیں وہ کسی کی اولاد نہیں اس کا کوئی خاندان نہیں الگ جو خود سے کائ اب ہم کو یہیں پر رک جانا ہے یہیں پر ہم کو ایمان لے آنا ہے کوئی کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے ہمارا ایمان اسی وقت درست ہو رہا ہے جب ہم اس پر ایمان لے آئے کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے وہ خود سے قائم ہے اس کو کسی نے قائم نہیں کیا ہے اور اس سے زیادہ کمال یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ساری چیزوں کو اسی نے قائم کیا ہے چیز دوسری چیز کو پیدا کرے اس کو وجود میں لائے یہ بہت کمان کی بات ہے تو دو چار دس بیس چیز نہیں لاکھ کروڑ سے ساری چیزوں کو فائن میں لانے والا وجود میں لانے والا پیدا کرنے والا اللہ رب اللہ ریل ہے القیوب ہے وہ یہ اس کی دو عظیم نام ہے اس لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو جب وہ آسمان کو وجود میں لا سکتا ہے زمین کو وجود میں لا سکتا ہے پہاڑوں کو وہ گاڑ سکتا ہے سمندروں کو وہ چلا سکتا ہے ہواؤں کو وہ, وہ پھیلا سکتا ہے اور ساری کائنات کو جب پیدا کر سکتا ہے تو ہماری جتنی بھی ضرورتیں ساری چیزوں کے مقابلے میں تو بہت حقیق ہے. ہمارا کوئی بھی کام کوئی بھی عمل کوئی بھی چاہت کوئی بھی خواہش کوئی بھی ارادہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر جو اللہ ساری کائنات کو پیدا کر دیا زمین کو گاڑ دیا پیدا کر دیا اس پر انسانوں کو بسا دیا تو اللہ سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہ رکھے تو الحی القیوم کے واسطے سے اگر اس کو اس سے کچھ مانگیے گا تو اللہ رب العالمین آپ کی مان کو پورا کرے میرا خمدے کا اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار مجھے تیری مہربانی چاہیے تیرا فدل چاہیے تیرا انعام اور اکرام چاہیے تیری نوازش چاہیے تیرا عطیہ چاہیے تیرا استغیث. اگر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربان نہ ہو تو ہم دنیا میں صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتے اور آخرت میں طور اور نہیں رہ سکتے اللہ رب العالمین کی مہربانی یہاں کافروں کے لیے بھی ہے ایمان والوں کے لیے بھی اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ہم پکڑنا شروع کر دیں روئے زمین پر کوئی بھی شخص باقی نہیں رہے گا وہ اللہ بڑا مہربان ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں کھانا پینا زندگی کے تمام اسباب کو مہیا کر رہا ہے اور کبھی کبھی ان چیزوں میں کمی کر دیتا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے ہمارا امتحان ہو سکے لیکن اصل دینے والا عطا کرنے والا اللہ رب بلا ہی ہے تو بے رحمت کا اس اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر نازل فرما دے واصلح اور میری تمام حالات کی تو اسلح کتنی جامع دعا ہے سمندر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار کتروں کے الفاظ میں پھرو دیا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں فصاحت والا اور بلاغت والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اسلح علی شاہ میرے تمام حالات کی تو اسلح آپ فردن فرتن ہر چیز کا آپ ذکر کیجئے گا وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں ان کو چیزیں یاد آ جائے گی لیکن بہت سی ضرورتیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں ہمیں تمام حالات کی اصلاح چاہیے اپنے حالات اپنے بچوں کے حالات بیوی بی کے حالات کاروبار کے حالات دوستوں کے حالات محلے کے حالات ملک کے حالات پوری دنیا کے حالات اصل کلو میرے تمام حالات کی فیسلاح دنیا کے حالات دین کے حالات سارے حالات کی اصلاح کون کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کر سکتا ہے جب وہ زمین بنا سکتا ہے آسمان بنا سکتا ہے تو ہمارے حالات جیسے بھی ہوں ان حالات کو پلٹنے والا بدلنے والا بہتر بنانے والا سوائے اللہ کے پوری دنیا میں کوئی اور نہیں یا حیو یا قیوم رحمت کا سریک شہری کلو ولا تکلی نفسی طرف اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے مت کر ایک لمحہ کے لیے ہم کیا کر سکتے اللہ کہتا ہے کھلے پر انسان اضائی انسان کمزور پیدا کیا گیا پیسے ہیں لیکن سارے پیسے نہیں میں پڑے ہوئے کچھ نہیں کر پائے تو میرے بھائی انسان بڑا کمزور ہے تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے مت کر میں ملک ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا میں بادشاہ ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر تیرا ارادہ نہ ہو تیری مشیت نہ ہو تیری چاہت نہ ہو تیرا حکم نہ ہو تو ایک بادشاہ بھی سروے زمین پر ادنا غلام سے بھی بدتر ہو سکتا ہے اور اس کا اختیار ختم ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کسی کو اس کے نفس کے حوالے نہ کرے وہ کہاں جائے اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں اللہ اگر دانا پانی ہوا سب کچھ بند کر دے تو پھر میرے بھائی وہ کون ہے جو ہمیں کھانا دے گا پانی دے گا ہوا دے گا زندگی دے گا اولاد دے گا بیوی بی دے گا کاروبار کو بہتر بنائے گا مال دے گا صحت دے گا کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی تو اللہ رب العالمین کے نام سے دعا کی جائے ہمیشہ دعا کی قبولیت تھی اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیوا تھا یہی آپ کا عمل تھا یہی آپ کا شعار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ عمان طرب بھی لاہ وانا اب وانا احسکا اللہ کا مست تھا اللہ عمان تو رب بھی اللہ تو میرے رب ہے یقین اللہ ہمارا رب لیکن اس زبان سے ادا کرنا بھی عبادت صرف دل میں اللہ کو رب مان لینا نہیں بلکہ زبان سے اس کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اللہ عمان طرب اے اللہ تو میرا پروردگار ہے تو میرا رب ہے تو میرا پالن ہار ہے تو میری تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے لا الحان کا تیرے سوا کوئی معبود برحک نہیں یعنی توحید ربوبیت کا بھی اعلان کیا جائے اور توحید الوحیت کا بھی اظہار کیا جائے کہ اس کائنات کا رب کون ہے اللہ تعالی ہے میرا رب کون ہے اللہ تعالی ہے میرا معبود کون ہے اللہ تعالی تعالیٰ اللہ عمان سربی الہان کا خدف فائدہ توں نے مجھ کو کیا ہے مستتا اور اپنی طاقت کے اعتبار سے تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر میں قائم ہوں اب مچراج جتنے بھی برے اعمال ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اعمال سے اور برے اعمال کے برے نتائج سے. ابو اللہ کا بن کا علیہ اللہ تیری نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں میرے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور استفار کیا تو اللہ کی ربوکیت کے وسیلے سے اللہ کی ولوحیت کے وسیلے سے اور اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو یہ چیز ہمارے ذہن میں برابر ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو ان چیزوں کا ہم خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ اس کو یاد کریں اس طرح سے اور بھی دعائیں نبی کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام میں کہتے تھے ہسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ رب ساتھ مرتبہ اسے پڑھنا چاہیے صبح میں اور شام کیا ہسبی اللہ لا, الہ لا الہ الا ہوا میرے لیے اللہ کافی ہے اللہ کی سوا کوئی معبود برہت نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرشی عظیم کا رب ہے صاف مرتبہ پڑھ رہے دعا بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا نام بار بار لے رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں یہی دعا کی حقیقت ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی صفات کو آپ بیان کریں اس کی خوبیوں کو بیان کریں یہاں پر کسی سے اگر ایک ہزار روپیہ لینا ہو تو اس کی تعریف میں پانچ چھ جملے لکھ دیے جاتے ہیں اور اس سے زیادہ لینا ہو تو اس سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے یہ فطری چیز ہے اور انسان جن ان چیزوں سے متصر ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور خاص طور سے بادشاہوں کے دربار میں جو قصیدے پڑھے جاتے تھے وہ بھی آپ سے پوچیدہ نہیں کہ وہ دنیا لے لیں گے اور بڑے بڑے شوہرانے بڑے بڑے قصائد لکھ کر اور اشعار لکھ کر کے بادشاہوں سے بہت زیادہ انعامات حاصل کر چکے ہیں اور یہ تاریخ پڑھنے والے لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے اور وہ اللہ جس کے ساتھ میں سب کچھ ہے اس اللہ سے کچھ ماننا ہو تو اسی نے ہمیں طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اس طریقے سے اس واسطے سے اس وسیلے سے میرے پاس آؤ تاکہ تمہارے دل میں اس کا اثر ہو کہ تم کس سے مان رہے ہو کوئی معمولی ہستی نہیں ہے وہ رب ہے وہ معبود ابو ہے اس کے یہ صفات ہے اس کی یہ خوبیاں ہے اس کی یہ کمالات ہیں. اور جب یہ چیز ہمارے ذہن میں آئے گی جتنا زیادہ اللہ کو ہم پہچانیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ سے ہم چمٹیں گے اللہ سے ہم تری ہوں گے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس جو بھیڑ لگی ہوتی ہے وہ محلے کے امیر کے پاس بھیڑ نہیں ہوتی اس لیے کہ بادشاہ بادشاہ ہے اور محلے کا امیر محلے کا امیر ہے اور جو پورے کائنات کا امیر ہے جو پورے دنیا کا ملک اور بادشاہ ہے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے زیادہ چمٹ رہے اتنے زیادہ جب اللہ رب العالمین سے مانگ رہے دعا کر رہے رو رہے اللہ کو یاد فرمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہیں جب ان کا رونا گڑگڑانا مانگنا سوال کرنا اللہ کے ناموں کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کی صفات کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے بھائی ہم بندوں کا ہم انسانوں کا کیا حال ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا اور سارے خزانے کے مالک آپ ہیں لیکن اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے اور ان دعاؤں کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد مد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیا بتانے کے کی آئے تھے کہ میں سلانے کا مالک ہوں میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں میں سب کچھ دے سکتا ہوں یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہر چیز کا قدرت رکھتا ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ ہر چیز کو سنتا ہے اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اللہ تمہاری تمام مانگیں پوری کرے گا اللہ میں اسی کو بتانے کے لیے آیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قدرت کو منوانے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے آئے اپنی صفات کا اعلان کرنے اور اپنی خوبیوں اور کمالات کا تذکرہ کرنے کے لیے نہیں آئے ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو ضروری کما تھا مریم اللہ و رسول ہو تو رسول ہو لوگ اِسار عیسائیوں کی طریقے سے تم لوگ مت ہو جانا جنہوں نے اشار سلاب کے مقاؤ مرتبے کو بڑھا دیا تھا اور غلو اور زیادتی سے کام لیا تھا میرے سلسلے میں غلو اور زیادتی سے کام نہ لینا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی صحابی نے سجدے کا اظہار فرمایا کہ بڑے بڑے روسا کے سامنے اور سرداروں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں اور سجدے کیا کرتے ہیں آپ تو ان سے بڑے سردار ہیں آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اس سے منع فرمایا اس لیے کہ آپ دنیا میں اس چیز کے لیے نہیں آئے لیکن محمد سب کچھ دیتا ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نمانا فاس رب اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بانٹنے کے لیے بھیجا دنیا غلط موضوع بن غلط روایتوں کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہاں پر علم بانٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم بانٹنے کے لیے آئے تھے دین پہنچانے کے لیے آئے تھے خزانہ بانٹنے کے لیے نہیں آئے دولت بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے اور آپ نے وہ دولت کی ہے جو آپ کے پاس موجود تھی لیکن جو آپ کے پاس نہیں تھا بیٹی آتی ہے سوال کرتی ہے کہ امپا مجھے ایک خادم چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خادم تو ختم ہو چکا اب تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں تم کو دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت علی اور فاطمہ سے کہتے ہیں کیا میں تم کو خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت ہوگی جی. کوئی بھی باپ دنیا کا میرے بھائی بیٹی اس سے کچھ مطالبہ کرے اولاد اس سے کچھ چاہے اور باپ کے پاس وہ چیز موجود ہو اور وہ نہ دے کیسا باپ ہے وہ کیسا باپ ہے اور میرے بھائی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سوال کرے اور وہ نہ دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے دیا جی. ورنہ پیٹ پر پتھر بدا نہیں ہوتا کھانے بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نہیں نکل کر کے باہر آتے کہ بھوک لگی ہے اور ابکر کا وہی حال عمر کا بھی وہی حال, حال ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی پیاس بھی لگتی تھی اور ہجرت کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صاحب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ام میں ماں بت گھر آپ ٹھہرے بھوک سے ندھال ہیں اور بکریاں تو ہیں لیکن ایک بکری ایک ہی ان کے پاس موجود تھی جو بالکل دبلی پتلی تھی اور دودھ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے ترک اشارہ کیا تو مامز نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں لیکن اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اللہ العالمین کی عظیم قدرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ تھن بھرایا اور اس کو آپ نے دوہا آپ پیے امکر صدیق پیے اور جو موجود تھے وہ وہ لوگ اور پھر پورا پیارا حرکت کے ہر والوں کے حوالے کرے اور امر مابد نے محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کے جو اوساف بیان کیے ہیں تاریخ سیرت کے اندر اس طرح کا وصف اور اس طرح کی صفت محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کی کسی اور نے بیان نہیں کیا جبکہ وہ مشرقہ تھی وہ کافرہ تھی تو میرے بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اللہ حرب العالمین کو ہمیں سمجھنا چاہیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم نے اللہ کو نہیں سمجھا تو میرے بھائیوں ہمارا ٹھکانا صحیح کر نہیں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتانے آئے تھے کہ میں رسول ہوں میں پیغمبر ہوں میں جو بات بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اللہ کی وہی ہے اللہ کا پیغام ہے میری بات پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو گے میری اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی میری اطاعت دراصل اللہ کی اعتعت ہے لیکن جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے اگر ان باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہوگا اور محبت کے ہزاروں دعوے ہم کرتے رہ جائیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کے پیغام تھے اللہ کے پیام کو دنیا میں بتانے کے لیے آئے تھے اور آپ سے پہلے لاکھوں انبیاء کرام اس دنیا میں آ چکے ہیں جنہوں نے اللہ کی تعریف فرمائی اللہ کی توصیف فرمائی اللہ کا حق بندوں کو بتایا کیا انسانوں کو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا تو جب بھی ہم دعا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ سے مانتے حضرت جاب رضی اللہ تعالی علو بیان فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھاتے تھے اسی طرح سے استخارہ بھی سکھاتے تھے اور استخارہ کیا چیز ہے وہ اس حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی علہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی کوئی کام کا ارادہ کرے کوئی چیز خریدنی چاہے خریدنا چاہے کہیں وہ سفر کرنا چاہے کہیں شادی اور بیاہ کرنا چاہے کسی سے نکاح کرنا چاہے ان امور اور معاملات میں ہمیں اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرنا چاہیے اور بندوں میں جو اہل علم ہیں اہل دین ہیں اہل صلاح ہے جو نیک لوگ ہیں ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ رب اللہ عالم میں کہتا ہے اے نبی آپ لوگوں سے مشورہ لیجیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل والا اور آپ والا دنیا میں کون اور, اور کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی مشورہ لیجیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے معاملات میں صحابہ سے مشورے کیے تو جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے تو نیک لوگوں سے مشورہ بھی کرنا ہے اور اس سے پہلے اللہ سے خیر طلب کرنا ہے دو چیزیں ہمارے درمیان مفقود ہوتی چلی جا رہی بہت سی سنتیں ہیں بہت سا ایسا طریقہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن ہم لوگ اسے نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اشتہارہ فرض اور واجب نہیں ہے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور استفارہ ایسے امور میں نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے کوئی نماز پڑھنے کے لیے استفارا کرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے ماں باپ کی خدمت کرے کہ نہیں کرے اس کے لیے استفارہ نہیں ہوتا استفارہ آپ کوئی گاڑی لینی ہے کوئی چیز خریدنی ہے کوئی مکان لینا ہے کوئی دکان لینی ہے کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے کہیں سفر پہ جانا ہے کسی سے نکاح کرنا ہے اس طرح کے امور اور معاملات میں ہمیں اللہ سے خیر طلب کرنا چاہیے مشورہ لینا چاہیے اور اس کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے پد نماز کے علاوہ یعنی پد نماز میں استخارے کی نیت نہیں ہو سکتی ہے استخارے کی نیت نقلی نماز اور نیت اس کے لیے زبان سے نیت نہیں کرنی وضو کرے انسان اور دو رکت نماز پڑھے اور اس سے پہلے نیت ہوتی ہے اور نیت کی ادائیگی زبان سے نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کر رہا ہوں زبان سے نیت دل کے ارادے کا سوائے جن چیزوں میں وارد ہے کہ انسان عمرہ کے لیے اور حج کے لیے اپنی زبان سے کہے گا کہ اللہ ایک عمرہ یا اللہ ایک حجت یا جب جانور زبر کرتا ہے تو کہتا اللہ محاذہ وہی تھی اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے یہ چیز حدیث سے واحد ہے حدیث میں وارد ہے تو جو چیز والد ہے بس اسی پر اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے باقی دوسری عبادات میں نیت کا تعلق دل سے ہے دل میں آپ نے اشتہارے کی نیت کر لی آپ کو دو رخت نماز پڑھنی چاہیے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی یہ دعا آپ سلام سے پہلے پڑھیں گے بہتر ہے اور اگر سلام سے پہلے آپ نہیں پڑھیں گے تو سلام کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جیسے دعا کا طریقہ ہے ویسے دعا کرنی چاہیے اور اس دعا میں کیا بات کہی گئی ہے وہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے کس کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے کس کے واسطے سے مانگی جاتی ہے وہ طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اللہ نے استفی رخب علم کا اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے میں اس سے خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے کسی نبی کے علم کے واسطے سے نہیں کسی بزرگ کے علم کے واسطے سے نہیں کسی امام کے علم کے واسطے سے نہیں بلکہ اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے وسیلے سے ذریعے سے میں کچھ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں غور کیجئے گا وہ سب دنوں کا اور اللہ میں کچھ سے طاقت طلب کر رہا ہوں قدرت طلب کر رہا ہوں تیری قدرت کے واسطے اور وسیلے سے لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بانٹ دیا جیسے دوسروں کا عقیدہ ہے بارش دینے والا کوئی اور علم دینے والا کوئی اور, اور یہ دینے والا کوئی اور رو دینے والا کوئی اور اسی طریقے سے ہم لوگوں میں بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اس قدرت کو بانٹ دیا ہے بزرگوں میں نیک لوگوں میں کہ مرنے کے بعد ان کے نام سے اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی تو یہ ملے گا اولاد مانگنی ہو تو اس کو پکارو اور فلاں کرنا ہو تو اس سے پکارو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی کرنے علیہ سب دن کا بے خود تیری قدرت یہ اللہ کی صفت ہے اور قدیر یہ اللہ کا نام ہے تو اللہ کے نام کے وسیلے سے علیم یہ اللہ کا نام ہے اور علم اس کی صفت ہے تو اللہ پر عالمین کی صفت کے وسیلے سے دعا کی جائے جو دعا کا طریقہ ہے احسن طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے وہ سب ضرور کب اللہ تیری قدرت کے واسطے سے میں طاقت اور خیر طلب کر رہا ہوں طاقت مانگ رہا ہوں استطاعت مانگ رہا ہوں صلاحیت اپنے اندر مانگ رہا ہوں اسف دیروں کا قدرت وہ اصلوں کا اور کچھ سے تیرے فضل کا تیری مہربانی کا تیرے کرم کا میں سوال کرتا ہوں وہ سرو کا منفرد لے کر عظیم کوئی اے کا تف والا تو قدرت والا ہے اور میرے پاس قدرت نہیں ہے قدرت ہے لیکن ہمارے <تصفيق> پاس جو قدرت ہے اس کی حیثیت کیا ہے بندہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے میرے پاس جو بھی قدرت ہے بڑے سے بڑے پہلوان ہیں آپ یا کسی میدان میں آپ سورما ہیں آپ تو یہ سورما اور پہلوان بنانے والا کون ہے اللہ مبارک و تعالی ہے جب اللہ سے انسان مخاطب ہوتا ہے تو اپنی قدرت اس کے سامنے وہ کیا رکھ سکتا ہے جبکہ سب کچھ اسی نے دیا ہے تو وہاں انسان اپنی حیثیت بیان نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے اللہ کے سامنے جب انسان بندوں کے سامنے اپنی حیثیت بیان نہیں کرتا جب اس کو کسی سے کچھ ملتا ہے تو وہاں اپنی کوئی تعریف نہیں کرتا انہیں کی تعریف کرتا ہے جس سے کچھ مل رہا ہے تو یہ بندوں کا حال ہوتا ہے بندوں سے اور اللہ نبر عالمین سے تو سب کچھ مل رہا ہے اس لیے کہتا ہے کہتا والا تو قدرت والا ہے میں قدرت والا نہیں ہوں ہوتا علم اور تو علم والا اللہ اللہ کو ہی غیر کا ڈالنے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے تو اتنی دعا سے پہلے اور مانگنے سے پہلے اللہ کے علم کا تذکرہ اللہ کی قدرت کا تذکرہ اور یہاں پر بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت جو تھی بس ختم ہو چکی ہے اب دوسروں کے حوالے ہر کچھ ہو چکا ہے کہیں قرآن سے اور حدیث سے کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا کام کسی اور کو سونپ دیا ہے اور اب اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے کچھ نہیں کرتا یہ دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی یہ شاع نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنی, اپنی صفت میں دوسروں کو شریک کرے ولم یقین لہو شریک الفل ملک اللہ کے ملک میں اس کی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اللہ کے عمل میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم آسمان بنائیں ہے کوئی کوئی بتا سکتا ہے کہ اس آسمان کے بنانے میں کسی نے میرا ساتھ دیا ہے ہم زمین بنائے کوئی بتا سکتا ہے کہ زمین کے بنانے میں کسی کی شرکت اور کسی کا تعاون میرے ساتھ رہا ہے وہ تو اللہ ہی نہیں رہے گا جو تعاون کا محتاج ہے اور اپنا کام کسی اور کو سونپ دے اللہ رب العالمین کے ملک میں کوئی شریک نہیں خیخر خیر کن فی دینی اللہ کے علم ہے اگر کہ میں جس کام کو کرنے جا رہا ہوں میں سفر کرنے جا رہا ہوں میں کسی سے نکاح اور شادی کرنے جا رہا ہوں چاہے مرد ہو جائے عورت چاہے لڑکا ہو یا عورت. مرد بھی استخارہ کرے عورتیں بھی اپنے امور میں استخارہ کرے اللہ سے دعا مانگیں اور استخارہ کوئی دوسرا آدمی دوسرے آدمی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں بیان کی گئی جس کے ساتھ معاملہ ہے وہی استخارہ اصل کرے گا باقی آپ دعا کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے یا ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کہ میرا فنا بھائی یہ کام کرنا چاہتا ہے العالمین تو اس کے کام میں آسانی پیدا فرما اس کے کام میں تو برکتیں نازل فرما اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن اصل جو استخارہ ہے وہ وہی آدمی کرے گا جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کسی دوسرے, دوسرے نے دوسرے کے لیے استفارا نہیں کیا تو اللہ رحی اللہ اگر تیرے علم میں اللہ جانتا ہے کہ اس کے علم کیا ہے ہم کو تو پتا نہیں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کام میرے لیے دنیا کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اگر بہتر ہے تو اے اللہ تو اس کو مقدر فرما اس کو آسان فرما اس میں برکت نازل فرما اس طرح سے اگر ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا میرے بھائی تو شرک کا خاتمہ ہی ہو جائے اگر ہم اس طرح سے اس نوعیت سے اپنے چھوٹے بڑے کاموں میں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں اس دعا میں تو کسی کا نام نہیں آیا بڑے سے بڑے نبی کا نام نہیں آیا کسی فرشتہ کا نام نہیں آیا کسی جن کا نام نہیں آیا کیا فرشتہ طاقتور نہیں ہے کیا جن طاقتور نہیں ہے کیا میاں اکرام طاقتور نہیں ہے ان میں سے کسی کا تو ذکر نہیں آیا صرف اللہ کا ذکر آ رہا اور ذکر کرنے والے کون ہیں محمد نظور اللہ صلی اللہ علم ہے وہ اس طریقے سے بیان کر رہے اور اللہ اگر اس کام میں شر ہے برائی ہے نقصان ہے جو تیرے علم میں ہے تو اس کام کو تو سے پھیر دے ہم اور جو ہمارے لیے بہتر ہے تو اس کو مقدر فرما دے اور اس سے تراضی اور ہم سے تراضی اور خوش ہو جائے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے سلام بھیج دینا چاہیے باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب خاط کا انتظار کرنا چاہیے یا کچھ لوگ ایک ہی کام کے لیے دو مرتبہ تین مرتبہ یا اس سے زیادہ استخارہ کرتے ہیں یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے ایک مرتبہ استخارہ کرنا چاہیے باقی دو تین چار ماہ اس طرح سے استخارے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور خواب کے بھی خواب میں کسی چیز کے آنے کا بھی کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں بیان کیا گیا کہ آپ جس کام کا ارادہ کر رہا ہے اس سے رکا رہا ہے یہاں تک کہ کوئی خواب میں وہ دیکھ لے کسی چیز کو بلکہ یہاں اطمینان کے اوپر معاملہ منحصر ہے جس کام میں آپ کے لیے بہتری ہوگی اللہ تعالی مقاب کام آپ کے لیے آسان کر دے گا اس سے آپ کے دل کو اللہ مطمئن کر دے گا استخارہ کرنے کے بعد آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس میں آپ کو لگ جانا چاہیے اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی تو اللہ اسے مقدر فرما دے گا اور اگر اس میں کوئی شر ہوگا کوئی برائی ہوگی تو اللہ اس سے بچا دے گا اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے اور جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ یقینی طور پر ہم کو یاد کرے گا اور اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی قادر مطلب ہے لہذا اپنے تمام امور اور مسائل میں اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع کرتے رہے اور اس کے ناموں اور اس کے صفات کی صفات کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتے رہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما اللہ میں جو بیمار ہے تو انہیں کامل عاجی فرما بلال عالمین ہم نے جو بیمار ہے تو انہیں کام عطا فرما فی عالمین ہمارے دین اور دنیا کی اصلاح فرما فی عالمین آلمی ہماری آخرت کی تو اصلاح فرما فی عالمین عالمی ہم نے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما حلی و ان الحمد بالله۔ اور اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام منسلی و رحمد اللہ الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اقامه الصلاه الله, الله اكبر لا اله الا الله